خوشیاں مناتی ہیں اللہ کی نمت اور فضل کی اور یہ کہ اللہ ضائع ناؤ کرتا اجر مسلمانوں ہے کا